بس میں لوں و محمد لوں و مسل لوں و مسلم باغ سامعین حضرات السلام علیکم و اللہ مختصر موضوع ہے قصہ کربلا کو بیان کرنے کی شرعی حیثیت دوسرا نام یوں دے سکتے ہیں قصہ کربلا کو بیان کرنا فقہائے اسلام کی نظر میں ناچیر نے بحمد اللہ تعالی اپنے چاروں فقہ کے فقہائے کرام سے یہ حوالہ جات آپ کو پیش کرنے ہیں حنفیوں کے مالکیوں کے شافعیوں کے اور حنا کے جن حضرات نے بھی اس موضوع پر کلام کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش اور یہ وہ بات ہے جس کو یعنی یہ حوالہ جات یہ فقہی شرعی حکم یہ حق بیانی یہ وضاحت وہ ہے جس کو محرم خانی کاروباری لوگوں نے چھپایا ہوا ہے محرم خانی جو ہیں ان کا مقصود پیسہ سمیٹنا ہے سب سے پہلا حوالہ بات سمجھنا ذرا شافعی فقہ فق فکستوں کا کیوں کہ اس مسئلہ پر جو قدیم ترین حضرات ہیں اور انتہائی جلیل القدر لوگ ہیں وہ شفافے میں موجود ہیں پہلے امام وہ جس لقب سے مشہور ہیں شافعیوں کے پاس وہ ہے لقب متولی حافظ ذہبی رحم اللہ سیر الاعلام میں ان کے حالات شریف لکھتے فرماتے ہیں العلامت و شیخ الشافعیت ابو سعد عبد الرحمن بن مامون بن علی النشا پوری نیسابوری المتول بغداد کے نظامیہ مدرسے میں مدرس رہے شیخ ابو اسحاق شیرازی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد شافعیوں کے مشہور امام اللہ اکبر قاضی حسین جن کا تعلیقہ ہے امام شافعی کی کتاب الام پر تعلیقہ مشہور شافعیوں کے پاس یہ ان کے شاگرد ہیں متولی چار سو میں ان کی وفات ہے دوسرے وہ شخص ہیں شافعیوں کے وہ بزرگ امام ہیں کہ وہ خالی شافعیوں کے ہاں نہیں ساری خدائی کے مسلمانوں میں مقبول ہیں حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ یہ بریلی مولوی جو ہے نا بریلی یہ جس کو ممبر پر بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کی رات حضرت مرس علیہ السلام کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرمایا تمہاری امت میں میرے غزالی جیسا کو ہے جی برائیلی بیان کرتا ہے تو وہ حجت الاسلام غزالی رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ شافعیوں کے بہت پرانے بندے الانوار جن کی کتاب ہے الانوار یہ الانوار لے اعمال الابرار فتح و رضویہ ان کے حوالوں سے بھرا پڑا ہے امام یوسف بن ابراہیم اردبیلی ان کی وفات ہے شاہ صاحب سات سو انسی میں دیگر حضرات بعد میں یہ پرانے لوگوں کے میں حوالے پہلے دکھاؤں گا مالکی مذہب کے دنیا کائنات میں بہت مشہور خصوصاً صوفیاء کے پاس اولیاء کرام کے پاس ان کا بہت نام ہے شیخ عبدالحق محدث محدت دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع البحرین میں خصوصاً ان کا ذکر فرمایا وہ ہیں امام ذرخ مالکی رضی اللہ تعالی عنہ امام ذرخ مالکی کا نام شریف ہے احمد بن محمد بر نوسی مالکی مغرب کے تھے ان کی ان کا وشال شریف ہے آٹھ میں یہ مالکی ہیں تو اب چلتے ہیں سب سے پہلے وہ حوالہ دکھاتا ہوں امام غزالی رحمہ اللہ متولی رحم اللہ الفحا نمبر دو سو ستر دار الزیا کی چھپی ہوئی قال الغ غزالی وغیرہ وہاروں میں وغیرہ ہی روایت و مختل تعن من التشاجر تو جرا بہن صحابت میں تخم فین جو ہم علام الدین تلقل و نحل امام غزالی وغیرہ متولی وغیرہ فرماتے ہیں وائز جو تقریر کر رہا اور اس کے علاوہ وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے سب پر حسن حسین پاک کے قتل اور شہادت کے قصے کو بیان کرنا حرام ہے حکایتیں بیان کرنا حرام ہے اور جو بھی صحابہ کے درمیان جھگڑے چڑے ان کو بھی بیان کرنا حرام ہے آگے فرماتے ہیں کیوں دلیل اللہ وجہ وجہ جو ہے وہ ہر مسلمان کو سمجھ آ جائے گا کہ ایسے قصوں اور واقعات کو بیان کرنے سے صحابہ کرام کا بغض پیدا ہوتا ہے ان سے نفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے ان پر اعتراض پیدا ہوتا ہے جبکہ وہ تو ہمارے دین کے پہاڑ ہیں ہمارے تمام اماموں نے ان سے دین روایتن لیا اور ہم نے اماموں سے درایتن لیا تو جو شخص ان پر اعتراض کرے گا وہ اپنی ذات پر سمجھو اعتراض کر رہا ہے اپنے دین پر کر رہا ہے لہذا ایسے قصے واقعات بیان کرنا مقتل حسن و حسین کا یہ نام موجود ہے اس میں یہ دیکھو اس کے بعد عبارت یہی یہ ہوگی لیکن حوالہ ہے امام زروخ مالکی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے یہ شرح الرسالہ کتاب کا نام ہے ابن ابھی زید قیروانی رضی اللہ تعالی عنہ کر رسالہ عقیدے اور فقہ میں مشہور ہے مالکی مذہب میں اس پر شرح لکھی امام زرخ نے تو اس میں فرماتے ہیں یہی عبارت جو آپ نے پہلے سنی حتہ خال المام حجت الاسلام یاف یعنی ال روایت مقت الحسن وما جرا بہ ن صاحب جو بوگ صاحب و تانفیے فرمائے واعد وغیرہ پر مقتل حسین کی روایت سے رک جانا واجب ہے منہ یہ کام کریں اور دیگر جو صحابہ کرام کے درمیان ہوا ان کو بھی بیان کرنا جائز نہیں یہ وہ چھاپا ہے اس کا جو دار الفکر کا چھپا ہوا ہے جو پہلی ہے صفحہ نمبر انہتر ہے نیچے ابن ناجی کی شرح ہے اوپر شیخ زروخ کی شرح ہے اب ان کے بعد شافعی مذہب کے امام صفی الدین ابو سرور احمد بن عمر مذہجی زبیدی شافعی مشہور ہیں شافعیوں میں مزجد کے لقب کے ساتھ ان کی وفات شریف ہے آٹھ سو نو سو تیس ہجری میں ان کی کتاب کا نام ہے <العب> الرباب یہ چھاپا دارالمنہج کا اس کے سفر نمبر تیرہ سو پچاسی پہ لکھا ہے یا خور متانو فی معاویتا حرام ہے تانو تشریح کرنا معاویہ پاک پر ولد ہی یزید اور حرام ہے ان کے بیٹے یزید پر لعنت کرنا وہ اور حرام ہے اس کو کافر قرار دینا وہ روایت قتل حسین اور حرام ہے قتل حسین کی روایتیں بیان کرنا صا باقی دیگر صحابہ اکرام کا اور جو یہ تان بر معاویہ اور پھر یزید پر لعنت اور تکفیر کا حرام کا یہ جو پچھلے حوالے سنا چکا ہوں ان کے اوپر وہ لکھے ہوئے ہیں لیکن ان میں جانا مقصود نہیں تھا کیونکہ مقصود تو آپ کو صرف قتل حسین کے واقعات بیان کرنے کا جو شریک حکم ہے وہ سنانا تھا تو اسی میں رہ رہا ہوں انہوں نے اتفاق سے عبارتیں ایسی مالا بنائی تو وہ میری مجبوری بن گئی پڑھنا وہ پڑھ امام ابن حاضر حجر مکی شافعی رحمہ اللہ مشہور بندہ فقہ شافعی کی ان کی کتاب ہے ف... تو یہ دارالکتب العلمیہ کا چھاپا ہے سفر نمبر تین سو پینتیس وہی امام غزالی والی بات کال الغزالی و غیروہو و یخرم واعد وغیرہ ہی روایت و مختلف حسین آگے بھارت وہی ہے ان کی وفاد شریف نو سو چوہتر میں یہ کتاب ہے جی شافعی مذہب کے ہیں یہ بھی نہایت سیرت نیل حجاز صلی اللہ علیہ <وسلم> یہ شیخ رفاق اور مصف حسنی یہ آپ کی اولاد میں سے حسین پاک کی اولاد میں سے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر تریسٹھ پہ لکھتے ہیں وہی عبادت خالمعمول غزالی بغیر ہو یاخرم عال الواعظ بخیر روایت مختلف حسین ہے یہاں پر جو ایک ان کے پاس ایک بات ہے نا کیونکہ سید ہیں اور عالم ہے بہت بڑے عالم ہوئے تو جو وہ بات زبردست ہے فرمایا دس محرم جو لوگ غم بناتے وہ فلحادہ خالفت حاضر سنت اتخاذ يوم عشورا ما يفعله لأجل قتل الحسن اتحاد یوم عشور معتمن و مدح لفظ نے کما یف العظم لہجل قطر بن الإمام علي رضي الله تعالى عنهم با. فكانت هذه من البدع السيئات ومن العمل الذين ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعا إذ لم يأمر الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ أيام مسقائب الأنبياء وموتهم معتمن فكيف بمن دونهم؟ فرمایا جو لوگ غم حسین مناتے ہیں آشورے میں فرمایا بہت گندی بدا ہے من البدع صحیح اور ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کی ساری محنت اور کوشش اور وہ عمل غم حسین بنانے کا وہ ادھر دنیا میں ہی غرق ہو جاتا ہے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا فرماتے ہیں کیوں اس وجہ سے اگر سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسن حسین کو راضی کر رہے ہیں بیت کو راضی کر رہے ہیں فرمایا نہیں قرآن پاک ہے نا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں لیکن فرمایا نہیں کوئی اچھا عمل نہیں ہے یہ دنیا میں ہی برباد ہو جائے گا ان کا کیونکہ اللہ تعالی نے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی مصیبتوں کے دنوں کو اور ان کی وفات کے دنوں کو غم کا دن بنانے کی اجازت نہیں دی مند نہ ہو جب نبیوں کے دن مصائب اور موت کے ان کو غم کا دن بنانا جائز نہیں تو ان کے بعد والو کا کیا حال کیا پوچھو گے اب آ گئے وہی بھارت امام غزالی والی الامام الغزالی وغیرہ مختلف حسین امام غزالی وغیرہ سب نے فرمایا قتل حسین کے قصے بیان کرنا حرام کس پر واعظ پر اور واعظ کے غیر پر نہ مقرر بچا نہ کوئی دوسرا بچا بیڑا سب کا گرک ہو گیا اس کے بعد شافعیوں کے بہت بڑے امام اور بہت ہی بڑے محقق شیخ عبد الرحمان رحمہ اللہ تعالی تیرہ سو چھبیس میں بفات شیخ الاسلام زکری انصاری رضی اللہ تعالی ان نے جو المزومت الوردیا کی شرح لکھی الغرر البحیہ اس کا حاشیے میں فرما رہے ہیں کس کتاب کے حوالے سے الانوار کے حوالے سے جو پہلے پیش کر چکا ہوں اب وہ بھی ذرا سنیے عبارت پڑھتا ہوں فلاں ربی اللہ تعالی فائی نہ بار صحابہ فرمایا تو آنو تشریح کرنا حضرت معاویہ پر جیز نہیں کیوں چھوٹے صحابہ نے وہ بڑوں بڑے صحابہ میں سے ہیں من کباری صحابہ اکابر صحابہ میں سے ہیں لانزید تکفی رح اور نہ ہی یزید پر لانت کرنا جائز نہ اس کو کافر قرار دینا جائز فائن رہ جملت المومنینا کیونکہ وہ مومنین میں سے ہے وہ امرحی مشیت اللہ تعالی اس کا کام اللہ کی مشیت میں ہے معاملہ اس کا خدا کر سکون اگر چاہے گا خدا تو اس پر رحم فرمائے گا اگر آج کے بڑھوے خدا کو ادھر پکڑنا نہ شروع کر دیں بہرحال خدا تو ایسا کرے گا چاہے تو وہ رحم کرے گا وہ ان شاء چاہے تو اس کو عذاب دے گا اور ہمارا یہی عقیدہ ہے یہ جو لفظ بول رہے ہیں نا یہی سولہ نے یہی عقیدہ کالہ الغزالی بل یہ عبارت جو جس کا ترجمہ میں نے سنایا فرما رہے ہیں امام غزالی اور امام متولی وغیرہ ان کا یہ فرمان ہے پھر آگے وہی عبارت کال الغ غزالی مال جو سنا چکا ہوں مالکیوں کے آخری بندے رہ گئے شیخ محمد الیش مالکی مصری رضی اللہ عنہ کا فتوا ہے متاخرین میں سے ہیں ان کی وفات شریف ہے بارہ سو میں مالکیوں کا بہت محقق بندہ ہے ان کا فتاوا جس کے ہاشیے پر ابن فرحول مالکی کا ایک مالکی کی کتاب ہے تبصرت اس ان کے فتح کا نام ہے فتح مالک علی مذهب الامام مالک جو دوسری ہے مصطفی حلبی مصری کا چھپا ہوا ہے سفا نمبر 304 سے کلام کو شروع کر رہے ہیں اور 305 پر جا کر ختم کرتے ہیں فرماتے ہیں وہی الانوار کتاب کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں ولا یجود القاد حفیع معاویہ لہنحو میں نقابر الصحاب ولا یجود العن جزید ولا تخفیر ہو فائن نہ جملۃ المو مری نا امرو مشیت اللہ تعالیٰ ان شاء القدم کالہ الغزالی و متولی وغیرہ کال الغزالی وغیرہ وغیرہ روایت و مختلح حسین وہی <تصفح> یہ آخری حوالہ تھا مالکیوں کے حوالے ختم ہو گئے مالکیوں کے بھی <تصفح> ختم ہو گئے اب حنفیوں کی طرف چلتے ہیں حنفی کیا حنفی ہیں عجیب بات یہ ہے امام زین العابدین کی اولاد امام شامی کا نام سنا ہے حنفیوں میں جن کی کتاب مشہور رد المحتار شرد مختار یہ ان کے بیٹے ہیں علامہ شامی کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنے باپ کی کتاب شامی پر شرح لکھی ہے نجر المعلف کے ساتھ نام کے ساتھ وہ یعنی ان, ان کو نظر المعلف کہتے ہیں ناجل کہتے بیٹے کو یعنی علامہ شامی کے بیٹے وہ شامی فتح جو چھپا ہوا اس کے آخر میں دو جلد ان کی ہیں علاؤدین آبدین یہ نام کرنا آبدین ان کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ امام زین العابدین کے اولاد شریف سے تھے تو ان سب سجدوں کو دمشق اور شام میں عابدین کہا جاتا ہے ان کی کتاب ہے الحدیت تیرہ سو چھے ہجری میں ان کی وفات ہے حضرت اور دارو ابن حزم کی چھپی ہوئی ہے یہ, یہ, یہ سفر نمبر دو سو چوبیس پہ لکھ رہا ہے یہ ملاں کا سواب اور اپنی قوم کا سواب دیکھو ذرا حرام سے کیسے لانت لے رہے ہیں اور کہتے ہیں سب آپ کما رہے ہیں یہ سید ہے اور سید بھی ایسے کہ جن کی سیادت میں عرب عجم کو شک نہیں سب متفق ہیں اور پھر امام اتنے بڑے تو کیا فرما رہے ہیں جائز نہیں آشورے کے دنوں میں مقتل کا ذکر کرنا یعنی حسین پاک کے مختل کا کیوں یہ رافضیوں کی علامات میں سے ہے اور ان کی یہ پہچان اور کام ہے پھر تو اس کا مطلب ہے بہت کڑے سننی رہ گئے یہ آج کے بھڑوے تو بہت کھڑے سننی رہ گئے اور آج آگے جو عجیب بات کر رہے ہیں نا یہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مقتل ذکر کرنا چاہے پہلے تو جائز نہیں اگر کوئی یہ ارتکاب کرتا ہے تو پہلے کیا کرے اس کے لئے یہ مناسب ہے کہ صحابہ کرام کی شہادتوں کو بیان کرے ثم يصیر الى مقتل الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما تابعا لا مقصودا لا سبھی فرمایا پھر وہ امام حسن حسین کی شہادت کی طرف جائے لیکن بتبع جائے کسدن نہیں ارادہ نہ ہو کہ ہم ان کی ہی ان کی بیان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر یہ ارادہ کرو گے ان کی شہادت بیان کرنے کا تو پھر رابضی بن جاؤ گے یہ رابضیوں سے مشابت ہو جائے گی تمہاری لہذا ان کا ارادہ نہیں کرنا بیان کرنے کا صاحب کا ذکر شروع کرو اور پھر ان کے ذکر کے بعد ان کی شہادت کا ذکر کرو فاہین لاباشہ بہی بات سمجھ مجھے. اب کچھ حرج نہیں لیکن باسا بہی یہ ہمیشہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر خلاف اولا ہو یعنی نہ کرنا بہتر ہے یعنی اس طرح بھی صحابہ کا ذکر کر کے پھر ان کو ذکر کرنا پھر بھی بہتر نہیں اور باقیوں کے حوالے تو سن چکے وہ تو کہتے ہیں سرے سے حرام ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اس کا مطلب تو صاف نکلا شفیع کاڑ بھی شبھی اس کا بھائی اور اس طرح کے جتنے یہ ملباخور مال بھی چل رہے ہیں ملبہ خوروں نے تو حرام کام کیا کیوں بات سمجھنا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے صحابہ کی شہادتیں بیان کی جائے تو وہ تو کرتے نہیں یہ ورنہ فرمایا بالکل سرے سے ناجائز ہے ناجائز ہے تو ناجائز تو انہوں نے کیا اب یہ بتاؤ کیا ناجائز سے بھی ثواب ملتا ہے ناجائز پر بھی اہل بیت خوش ہوتے ہیں اور یہی بات تمہاری فقہ حنفی میں جو انہوں نے لکھی جامع رموز جس کو کوہستانی کہا جاتا ہے جس کے کتاب الکراہ جلدوں دو اور صفحہ نمبر تین سو ایران کا چھاپا پرانا اس پر ہے ولا ارادکر مخت الحسین ودی اللہ عنہ یمبگی ابل مختلا ساری صحابہ سارے صحابہ کی شاط بیان کرے بے ہر روا تاکہ رافیوں سے مشابت نہ ہو جائے سمجھ آگے یہ جامع رموز ہے یہ تو بہت پرانا بندہ این پیوں کا یعنی دسویں صدی کا میرے خیال میں نو سو اکتالیس میں ان کی وفات در مختار والے جانتے ہیں؟ یہ ان کی کتاب ہے اب در ملتکا شرحل ملتقا ملتقل اب فر کی شرح وہی عبارت بیائی ہی کو کے حوالے سے ادھر لکھی ہوئی ہے یہ مجمع انہر کے حاشیے پر کتاب ہے دار و احت تراصل اور کی سمجھ آئی کہ نہیں تو صفحہ نمبر اس کا ہے پانچ سو پن اس پہ یہ لکھا ہوا ہے وہی بارہ بولو رادر مصر مقت الحسین یم بگی قرآل مقت الصحبہ فق اور عجیب بات یہ ہے کہ کوہستانی وغیرہ یہ جی حضرات کو لکھ رہے ہیں انہوں نے کوہستانی کا حوالہ دیا کوہستانی نے آگے ریون کا حوالہ دیا فکفی کی کتاب ہے اب تمہارے حنفی آ گئے علامہ اسماعیل حقی بروسویر صاحب روحل بیان جن کی تفسیر روحل بیان دنیا میں مشہور ہے اردو ترجمہ بازار میں مل جاتا ہے یہ تفسیر روحل بیان شروع اس کا ترجمہ پوری کا مل جاتا ہے وہی عبارت قل خجت الاسلام الغزالی رحم اللہ یا ہر الوائز یہ سارے عبارت یہ جلد ساتویں آٹھویں ہے مکتبہ رحمانیہ کی اور صفحہ نمبر ہے تیس اور یہاں تو دوسری جگہ پھر روہر بیان والے نے اس کو ذکر کیا یہ ہے جلد چار سفر نمبر ایک سو اٹھاسی اسی رحمانیہ کی چھپی ہوئی اللہ اکبر یہ ذرا الفاظ پر غور کرنا کیا کچھ لکھا انہوں نے من کر آیا المحرم مقتل الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فقدر خصوصی اجل تہذیب انہوں نے تو ناک ہی کاٹ کے رکھ دیا ہے نا شبیرے وغیرہ سب یہ ملبخور مولوی جو ہے سب گئے لٹرم پٹرم شہادت امام حسین کو بیان کرو شاد بھڑوا شرم کر بغیر تمہاری میں ناک کاٹتا ہوں آگے جا کر مذاق بنا رکھا ہے تم نے امام حسین کو اور دین اسلام کو کتے تمہیں تو اپنی دبر دھونے کا پتہ نہیں ہے اور بیٹھ جاتا ہے پر شیخ الاسلام بن اور کتے لوگ تمہیں لقب دے دینا شرم نہیں آتی ہم بے تو یہ دیکھو تو صحیح کیا لفظ لکھ رہے ہیں فرمایا جو عاشورے کے دن بلدرم محرم کے پہلے دنوں میں مقتل حسین کو یاد کرتے پڑھتے ہیں فرمایا یہ رافیوں کے ساتھ مشابت کرتے ہیں خصوصا جس وقت ان کے تقریر اور بیان میں الفاظ ایسے ہوں کہ جو اہل بیت کی تعظیم کے خلاف ہوں کس مقصد سلام کے لیے لے اجل تہذین سامعین اپنے سامعین اور سننے والے لوگوں میں غم اور درد اور دکھ پیدا کرنے اور ان کو رلانے کے لیے جب دکھ ایسی لعنت لیں گے تو یہ خصوصاً حرام ہے بڑوے کتے کہیں گے چشتی تو ٹکر باندھ کرتا ہے کر, اور لانت تمہارے ٹکر پر بےغرت گوں کھا لے آرام خور کا بچہ یہ ٹکرا بےغرت کا بچہ میں ٹکر سے بہتر کھاتا ہوں اور آگے دیکھو کیا بول رہے وہ کو ہستانی والی وہی عبارت آگے پیش ہو جو ابھی سنا چکا ہوں پھر, پھر قال حجت <الصلاة> الاسلام الغزالی یہ حرم وال الواحد وہی بھارت پیش ہو مالوا حنفیوں کے نزدیک بھی یہ حرام ہے اور فتویٰ وہی ہے جو اجلا کے ساتھ الحدیت العلیہ میں شیخ اعلی الدین عابدین رحمہ اللہ شامی نے پیش کیا کیونکہ یہ حنفی ہیں یہ حنفی ہیں پتہ ہے یہ کون ہے یہ امام عبد القنی نابول سی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں آخری سب پر بڑا ختامول کرنے کے لیے کستوری کی مہر لگانے کے لئے اعلی حضرت بریل ہوئی تھی آپ نے یہ امام غزالی بغیرہ سارے حوالے تو آپ نے لکھے ہیں یہ پہلے سنا چکا ہوں اپنے پرانے خطابات میں لیکن جو نیا ہے وہ یہ حوالہ یہ ہے فتحر ارویہ شریف جلد چودہ اور سفر نمبر ہے چھ سو چالیس فارسی میں الفاظ ہیں اور حق ادا کر دیا یہی ہمارا طریقہ ہے اور اسی پر ہم پابند ہیں کیا فرماتے ہیں وہ ہم چوں مغول میں ہے۔ غیر ثابتا و ثابتا از پہلوانت از پہلو بیت کرام را مر نیست فضائل و مناقب نہ آ چنا کے در شمار زبونا و خستگام و بیچ اور کردم از عقل سوالے کے بوگو ایمان چیز عقل درگوش دلم گفت کے ایمان دا بس وہ مارو بھائی و افعال و اقوال ثالمانہ و منافقینا یا فلید کار فرماتے ہیں جیسے توجہ مظالم میں وہ ملعم ظلم جو امام پر کیے گئے غیر ثابتہ جو ثابت نہیں جھوٹ ہیں وہ سابتا اور وہ ظلم جو ثابت ہیں روایتوں میں کہ انہوں نے کیے ہیں از پہلو احانت اہل بیت کرام راؤ تہی ہی نہیں چاہے وہ ظلم ثابت ہوں یا نہ ثابت ہوں سچے ہوں یا جھوٹے ہر حال میں اہل بیتے کرام کی توہین سے خالی نہیں فرمایا اہل بیتے کرام کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا چاہیے یہ تو نہ ہو کہ ان کو ذلیل رسوا خستہ بے دکھانا لوگوں کو اور یہ بیٹھا ہوا کھوتا ان پر ترس کرنا شروع کر دے اور کہے ہے یار یہ تو کاش نہ ہوتا وہ بھڑوا تو ان لوگوں پر ترس کھا رہا ہے وہ نام مراد جہنم کی نسل تیرے اوپر وہ ترس کھاتے گئے تیرے ہمارے اوپر وہ ترس کھاتے گئے اور ہم اس طرح ان کا ذکر کریں کہ ان کو بیچارہ دکھائیں یہ لفظ آلات رکھ کے دیکھو زبوں نہ زلیل دکھائیں لوگوں کی نظر میں یہ پڑھا وہ پڑھا ویسے ہوا ایسے ہوا خستہ گان خستہ حال بے چور گا یہ ہمیں اجازت نہیں ہمیں اجازت ہے ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کی. یہ ہے ہمارا میں پھر یہاں پر طریقہ اپنا بتا دیتا ہوں جو ہمارا اہل سنت کا طریقہ ہے عاشورہ شریف محرم شریف کے حوالے سے کہ وہ دس محرم کو لنگر پکاتے ہیں پکاتے تھے یہ طریقہ ہے لنگر پکاتے تھے دس محرم کو قرآن خانی کرتے تھے نو دس کا روزہ رکھتے تھے دو دن اور پھر اکٹھے ہو کر ختم شریف پڑھتے پڑ اگر کوئی صحیح عالم مل گیا فضائل مناقب ان کے سنانے والا تو اس نے سنا دیے فضائل مناقب چاہتے نہیں وہ تو حرام ہے وہ تو بیان کر چکا فضائل مناقب سنائے یہ فتاور ادبی کہہ رہا ہے فضائل مناقب بس کتنا عجیب بات ہے کہ چاہے وہ مظالم سچے ہوں یا جھوٹے پھر بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے یار اس میں عالم بیت کی توہین ہے نام لیتے ہیں بغیر اور بچے جزیدی کہتے ہیں یہ جتنے کا نام لے چکا ہوں یہ سارے جزید اگر مجھے جزیدی کہنا ہے تو سب کو جزیدی روٹی ٹکر ملبخور روٹی ٹکر کا بہانہ دین کا تم نے بنایا یہ کیا سنایا کیا سنا رہا اے حنابلہ حنبلی حضرات ان کا مسئلہ تو ہے بہت واضح اس وجہ سے کہ باقی تمام مذاہب کی بنسبت یہ حضرات مسئلہ یزید میں نہیں بہت ہی نرم اور محتاط پہلو رکھتے ہیں سیدنا امام احمد محمد بن حنبل ان کی کتاب سننا اس کے اندر تو وہ لنت نہیں کرنے دیتے جو کچھ انہوں نے وہاں لکھا ہے وہ ہماری بیات یزید کتاب کے اندر سارا کچھ موجود ہے یہ امام ہوئے ہیں ہمبلی مذہب کے غوث پاک کے دور میں الحجہ فی بجان المحجہ امام حافظ اوام السنہ القاسم اصفانی رضی اللہ تعالیٰ پانچ سو پینتیس میں آپ کی وفات ہے یہ کتاب ہے عقیدے ان کی ہم مذہب کے ہیں تو دار الرایا کی یہ چھپی ہوئی اس کے دوسرے جلد میں آپ فرماتے ہیں یہ لفظ ہے وما ذكر من قتل قتله الحسين بن علي فالذين ثبت عند أهل النقل أنه أمر عباد الله بن زياد بحفظ الكوفة وقتب إليه أن يمنع من أراد الاستيلاء على الكوفة فلما قصد الحسين بن علي رب لله تعالى الكوفة استقبلته خيل بن زياد ليمنعوه من دخول الكوفة فلم يتمكن من منعه إلا بقتله ہم ایسا بتائیں گے یہ کیونکہ محدث ہیں ان کی حدیث میں مشہور کتاب ہے ترغیب ترغیب چار جلدوں میں بازار میں ملتی ہے یہ امام بخاری کی طرح محدث ہیں اپنی سند سے حدیث چلاتی ہیں یہ اتنا بڑا بندہ ہے ابو القاسم اسفہانی تو یہ فرما رہے ہیں کہ یزید کا امام حسین کو قتل کرنے کی جو بات ہے نا وہ اہل نقل کے نزدیک ثابت نہیں ہے یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ محفوظ رکھنے کا حکم دیا تھا اور یہ لکھا تھا کہ کوفہ پر کوئی غالب نہ آئے کوفہ چھین نہ لے کوئی جب امام حسین پاک کوفہ کا اپنا ارادہ فرمایا تو ابن زیاد کے شاہ سوار آ گئے گھوڑے, گھوڑے سوار تاکہ کوفہ میں جانے سے روکیں تو وہ روک نہ سکے سوائے قتل کرنے کے تو فرمایا یہ ہے جو اہل نقل محدثین ثقات مضبوط لوگوں کے نزدیک جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے تو یہ حضرات پکی بات ہے یہ تو ادھر جانے نہیں دیتے نا قصہ ہے کر پڑا تو انہوں نے کہا انہوں نے مطلب ہے کرنے کی اجازت دینی ہے جب باقی نہیں دے رہے تو یہ کیسے دیں گے اور یہی وہ حضرت ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ یزید نے امام حسین کے قاتل کو پھانسی لگائی تھی قتل کیا تھا انہوں نے لکھا اس کتاب میں خدا جانے کیا ہے کیا نہیں باہر صورت ایک اور بندہ وہ غوث پاک کے مرید اور خلیفے تھے ان کا نام ہے شیخ عبد المغیث حربی رضی اللہ وہ بھی سختی سے منا کرتے تھے ایک شیخ ہے ہمبلی مذہب کے ابن البنا ان کا نام ہے الحسن ابن البنا بغدادی یہ حضرت چار سو ہجری میں ہوئے گوس سے پہلے انہوں نے بھی اس مسئلے کو لکھا شیخ عبد الحیث حربی کی بات جو ہے وہ کتابوں میں ہے لیکن کتاب ان کی جو تھی وہ غائب ہو گئی دنیا سے مفقود ہو گئی ختم ہو گئی عجیب بات سنو بار بار بار بار بار اب شیعہ کے گھر کا حوالہ پیش کر کے اپنی تطری ختم کر نے دین علم کی خدمت کی ہے ہم نے بڑوں کی طرح پیسے کمانے کی تھوڑی سوچی ہے میں پیسہ کمانے پہ آ جاؤں میرے خطابات اتنا ہوں کروڑوں روپیہ جمع کروں لیکن الحمدللہ بیٹھا ہوں بیٹھ کر سارا کام کرتا ہوں یہ جتنی تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ناچیز کے بیٹھنے اور علم کی خدمت کی برکت ہے یہ تقریروں کی برکت نہیں ہے یہ کتاب دیکھو مشرہ تو بہار الانوار بہار دنیا کی میں مشہور شیوں کی کتاب ہے باقر مجلسی ان کا سب سے بڑا اتنا بڑا مول بھی تھا کہ خمینی نے کہا ہمارے مذہب کی جو ترجمانی باقر مجلسی کر گیا ہم اس کے پابند ہیں یہ کتاب اس کا خلاصہ ہے بہار ال کا کیا ہے خلاصہ اللہ اکبر یہ میرے ہاتھ میں جو رسانی ہے لکھنے والا اس کا آیت اللہ شیخ محمد آصف محسنی شیا ہے کیونکہ یہ اپنے مولبی کو آیت اللہ کا لقب تو ضرور دیتے ہیں نا جن کو دیکھتے ہوئے خدا بھول جائے وہ آیت اللہ ہے یہ ہے میرے بھائی کیسے عجیب بات لکھی ہوئی پہلے تو کہتا ہے وہ بل جملہ اکثر و تفاصیلے ہوا دیتے کربلا مجہ نہ کہتا خلاصہ یہ ہے کہ کربلا کے کس زیادہ تر تو بالکل معلوم ہی نہیں کوئی ادھر کا بھڑوا اٹھا اس نے پچھر لگا دی کوئی ادھر کا اٹھا اس نے لگا دی کوئی کراچی کا اٹھا اس نے لگا دی کوئی حافظ آباد کا اٹھا اس نے لگا دی کوئی ذاکر اٹھا اس نے لگا دی کوئی زکر اٹھا اس نے لگا دی یہ <متحدث> <متحدث> پچرے ہیں چیا <متحدث> <متحدث> کہہ رہا ہے یہ <متحدث> دیکھو اکثر و تفاسی مجھولا وہ ناسو یتنبون یوب لوگ چاہتے ہیں ایسی باتوں اور قصوں کو جو ان کو رلائیں وہ کثیر منل بہت سارے مقررین حضرات زیادہ تر حضرات انیفا کرگز خانے والی انیفے وغیرہ جتنے مقررین ہیں یہ جی محتاج ہے ان کو دو کام چاہیے دو چیزیں چاہیے ایک رتب مرتبہ چاہیے لوگوں کی نظر میں رولا رولا مار دیتا ہے لاکھ ہے دونوں پر رونے والوں پر بھی رینے والوں پر اور پھر کیا کہتا ہے دوسرا مال کیا چاہیے شیعہ کہہ رہا ہے سچی بات نکل آئی کیا چاہیے ان کو جہا مال ایک شہرت چاہیے ایک مال چاہیے پھر آگے عجیب بات ایمان سے بولنا امام مسلم کے بچوں کے قصے بیان ہوتے ہیں وہ سچی بتانا امام مسلم کے دو بچے میں نے تو الحمدللہ پہلے دن جب سنا سمجھ کے بعد دینی سمجھ کے بعد تو میرے دل نے کہا کمال ہے امام پور سا بھیج ہے جاسوسی کے لیے تو بچوں کو ساتھ لے جینا جاسوسی میں یہ تو عجیب بات ہے پھر راستے میں جو شامل آپ نے لیے پکڑے رہبر راستہ دکھانے والے وہ راستے میں مر رہے ہیں ایک مر گیا تو بچے خیر سے پہنچ رہے ہیں خیر میں نے تو اپنے عقل سے ہی فیصلہ کیا کر لیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے خراب لیکن اچھا عجیب بات یہ دیکھ یہ کیا لکھ رہا ہے شہادت ولدی مسلم مسلم مسلم کے دو بچے چھوٹوں کی شہادت فی ہے روایت اس شیعہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ہمارے پاس اس کی ہمارے پاس تو یعنی سنیوں کے پاس تو کوئی سند اس کی ہے ہی نہیں ہاں یہ لیکن شیوں کے پاس دو کمزور سندیں ہیں اور آگے کہتا ہے وہ یہ ہے تمل ان نل قسمت آتا ہے نہیں لگتا ایسے ہے کہ دونوں قصے سراسر من گڑت ہے خدا رحم کرے ان پر جنہوں نے ان قصوں کو اٹھایا اور کوئی کے کربلا کوئی کوئی کوئی کوئی کربلا کے نام سے تو کتابیں اس وقت میرے خیال میں ملا ہوگا بازار میں نا ہاں خصوصاً برائلر کے پاس ختم اور کربلا اور تیسری گیارہویں شاید چوتھویں ملا ان کے تو ملے ہوتے ہیں نا جس بھڑوے کو دبرد شوئی کا پتہ نہیں ہوگا نا وہ بھی میدان میں آکر کر یہ کتاب لکھ رہا ہوں وہ کتاب لکھ رہا ہوں لعنت لے رہا ہے کہ کتاب لکھ رہا ہے بڑوی کا جو جھوٹ کی کہانیاں بغیرت وہ <تصفح> جمع کر کے سناتے ہیں اب دیکھو یہ <تصفح> کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ کس سے من گڑت ہے مسلم کے بچوں کے کیسے کیا ہیں من ہیں ہے من سنتے رہے آپ بھی من گھڑت سنتا میں بھی من گھڑت سنتا ہوں شیعہ جس کو من گھڑت کہنے پہ مجبور ہے بتاؤ تمہارے علماء نے کیا نزدیک کیا ہوگا اور انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ شیخ عبد اللہ عزیز محدود دہلویر اللہ تعالی کتنا بڑا بندہ ہے اللہ نام سنتے ہوئے دہشت آ جاتی ہے کے کو سلام سب, سب انہوں نے بھی سر نے ایک کتاب لکھی چھوٹی سی اس میں یہی امام مسلم کے دو بچوں دو کا کیسا رکھ دیا خدا اللہ دل بندے کیا ہے شیوں کی طرف سے مشہور ہوا شہرت کے بنا پر یہ عام ہو جاتا ہے شہرت کے بنا پر جو سنا ہوا ہے ماحول چل رہا ہے اٹھانا اور ڈال دینا کتاب میں میں بھی کرتا رہا یہی چیز ہے جب وقت تھا دور جہالت <تصفح> کا اور تحقیق کو تو بغیرہ کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا تو اس وقت میرا سب سے بڑا حوالہ شبیر حفظ آبادی ہوتا تھا شبیر اکاڑ بھی ہوتا تھا خطبات محرم ہوتی تھی فلاں فلاں یہ کتاب لیکن جب دیکھا تھا کہ خدا نے آنکھیں کھول دی تو میں نے توبہ کی کہ یہ کیا مکالم ملتے رہے ہیں ہم اور جو آپ کے ائما کے پاس تھا بھائی ہم دلاہ تو ہم نے کسی کا لحاظ کیے بغیر آپ کو سنا دیا ہے pref.. आ.. آپ آپ کا مقدر ہے کچھ سوچیں یا نہ سوچیں بچیں یا نہ بچیں آپ کا مقدر ہے ہاں شکاری آپ کے پیچھے ہے ہاں شکاری پیچھے ہیں مول یہ شکاری ہیں آپ کو شکار کرنے میں ہر وقت تو مصروف ہے اور جیسے جیسے میں یہ حقیقتیں کھولتا ہوں ان کی عداوت اور دشمنی میرے ساتھ بڑھتی ہے تو یہاں نہ ہوں آگ لگتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے ہمارا تو ٹکڑ پانی باند یہ پریشانی ہے آخر میں گزارش کروں کہ جن حضرات نے اس قصے کو بیان کرنا حرام قرار دیا چار وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ حرام قرار دیا ہے پہلی وجہ صحابہ کا بغض و نفرت پیدا ہوتا ہے اور اس کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں جتنا برائلر لانتی بنا ہے جتنے دربار پیر سید برباد ہوئے ہیں یہی نہ ہو سکتا یہ ہم نے مشاہدہ کر لیا امام غزالی کا یہ فرمانا کہ بغض اور صحابہ کا بغض و نفرت پیدا ہوتا ہے یہ ان کی وہ بصیرت تھی کہ جس کو سوائے داغ دینے کے اپنی رہ سکتے اللہ اکبر و قبیرہ کیا نظر مبارک تھے دوسرا رافضیوں کے ساتھ مشابہت ہے یہ الحدیت الائیا کوستانی وغیرہ یہ لکھا تیسرا روایات جھوٹیں یہ حضرت نے لکھا اور یہ شیعہ بھی لکھ رہا ہے اور چوتھا آہل بیت کی توہین یہ بھی آلہد رت لکھ لہٰذا ان چار وہ جو ہے یہ چاروں کبیرے گنا کبیرہ چھوٹے نہیں اس بنا پر یہ کام بارہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ رہنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ جلیلہ سے حق پر مرنے کی دو حق پر مرنے